الحمد للہ قال امرآبادی وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وقال تعالى وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا منہ الله من لذیم رب ربشراحلی صدری و یسرلی امری وحلقی امین یا رب العالمین اسلام عقیدے کا بھی عمل کا بھی نظام کا بھی نام اس کی ابتدا عقائد سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا ایک اسلامی ریاست ان دونوں کے درمیان ایک فطری اور طبی ارتقا ہے سلسلہ ہے اعتقاد ایک فرد کا ہوتا ہے اس اعتقاد کے مطابق عمل بھی ایک فرد کا ہوتا ہے. پھر جو جو انسان آگے بڑھتا ہے تفرید سے اجتماعیت کی طرف تو تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اسلام اس سے متعلق ہدایات دیتا چلا جاتا ہے مثلا ایک سے جب دو ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دو سفر کریں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لو اس لیے کہ دو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے کلیش ویوز ہو سکتا ایک کہتا ہے اس رستے پہ جانا دوسرا کہتا اس رستے پہ جانا ایک کہتا ہے یہاں رکنا ہے دوسرا کہتا نہیں رکنا تجویز دی جائے لیکن جس کو امیر بنایا جائے پھر اس کی بات کو مانا جائے تاکہ ڈسپیوٹ ختم ہو جائے معاملہ آگے نہ بڑھے اور اور فطری جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جن چیزوں پہ آپ عمل کر سکتے ان پہ آپ عمل کریں اور جن پہ آپ عمل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا امتحان وغیرہ بھی جب ہوتے ہیں تو بچے کو جو ہدایات دی جاتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا جو سوال تمہیں آسان نظر آئے نا پورے پیپر میں پہلے اس کو کرنا جو مشکل ہے تمہیں نہیں آتا سوچنا ہے وہ بعد میں سوچتے رہیں گے لیکن جو تمہیں آتے ہیں پہلے وہ لکھو ایسا نہ ہو کہ تم وہ مشکل والے کو سوچتے ہی رہو اور وہ تین گھنٹے ختم ہو جائے اور پھر وہ جو کرنے والے ہیں تم وہ بھی نہ کر سکو اسلام ایک فطری پراسس سے آیا یا یور لذیذ امن والے کو اے ایمان والو تمہارے ذمے تمہارا اپنا آپ سب سے پہلے اپنے اوپر نظر ڈالو کہاں کہاں وہ لوپ ہول سے تمہارے اندر تمہاری کمزوریاں کیا ہے تمہارے اندر خرابیاں کیا ہے سب سے پہلے اپنی اسکیننگ بہت آسان ہے دوسرا تو پتہ نہیں کیا کچھ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے ظاہر میں آپ دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہے آپ کو نہیں پتا وال انسان و اعلیٰ نف ہی بسی انسان اپنی ذات سے آگاہ ہوتا وہ کتنے پانی میں تو جو چیز سب سے پہلے تمہارے علم میں ہے اس پر عمل کرو بڑا آسان سا پروسیس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی لوگوں کی وہ یہی تھی کہ جو چیز ان کے علم میں آتی تھی ساتھ ہی ان کے عمل میں بھی آ جاتی تھی جوں جو ان کے علم میں اضافہ ہو رہا تھا تو, تو ان کے عمل میں بھی اضافہ ہو رہا تھا اور وہ اتنے عادی ہو گئے تھے قال اللہ کال قال رسول کے کہ اسلامی نظام ان کے لیے ایک بنیادی ضرورت بن گئی تھی جس طرح ہمارے لیے اکسیجن ہے اور ہم اکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اسی طرح وہ لوگ اتنے عادی ہو گئے تھے اللہ سے کمانڈ لینے کے کہ کسی اور کی بات کو لینا ان کے نزدیک آگ میں چھلانگ لگانے کے برابر اللہ کیا کہتا ہے اس کے بعد جب وہ مدینے آئے ہجرت کر کے وہ مکے والے جن کا ایمان بنا ہوا تو یہاں ایک ایسی اجتماعیت میں آئے جو کموں پہ سارے مسلمان تھے ایک مسلمان سوسائٹی لہٰذا اسلامی نظام ان کی بنیادی ضرورت کے مطابق ان کو فراہم کیا گیا مہیا کیا گیا پرووائڈ کیا گیا اس لیے کہ وہ ان کی بنیادی ضرورت تھی اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتے ان کی آنکھیں اور کان اللہ اور اللہ کے رسول تھے انہی کے ذریعے وہ دیکھتے تھے انہی سے وہ سنتے تھے تو چونکہ اسلام ایک بنیادی ضرورت بن گیا تھا لہذا جب فراہم کیا گیا تو انہوں نے اس کو استعمال بھی کیا اس پہ چلے بھی اس کو فالو بھی کیا مگر سب سے پہلے ان کے اندر وہ اللہ رسول والی بات رکھی گئی انسٹال کی گئی اس کے بعد وہ نظام چلا ہے اور چلتا رہا آپ کو اچھی طرح معلوم ہے انسانی زین کو سامنے رکھ کے انہوں نے کمپیوٹر بنایا ہے اور انسانی زین کے دسویں حصے کو بھی وہ 10 پرسینٹ کو بھی نہیں چھو سکے ابھی لیکن جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ آپ اگر کسی سی ڈی دی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ملٹی میڈیا اگر آپ کے یہاں انسٹال ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈال بھی دے سی ڈی تو آپ اسے دیکھ نہیں سکتے اوپن نہیں کرے گا اگر آپ کسی چیز کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے جی آپ کے یہاں ریل پلیئر انسٹال نہیں اور انسٹال ہے تو آپ ٹو ڈیٹ نہیں پرانا اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا تو ملٹی میڈیا انسٹال ہی کوئی نہیں ہے اندر ایمان ہی کوئی نہیں ہے اوپر سے آپ آڈر دے رہے ہیں فائل کھولو کون کھولے گا میں والوں کی تو اس لیے کھلتی تھی کہ تیرہ سال کی محنت ہوئی تھی اور لمن المانا علمنا قرآن پہلے ہمیں ماننا سکھایا گیا پھر حکم دیا گیا تو وہ ایک فطری پروسیس تھا ایمان کی محنت ہوئی ایمان لوگوں کو اتنا عادی بنا دیا گیا بڑی موٹی سی بات ہے بچہ بچے بچے نہیں ہوتے یہ بڑی کایاں مخلوق ہے اور جتنی جلدی یہ چیز کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں بڑا نہیں کر سکتے سائز ہمارا بڑا ہوتا ہے لیکن کیپیسٹی ہماری تھوڑی ہوتی اور کچرا بہت بڑا ہوا ہوتا یہ جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں کس کی بات چلتی ہے اگر انہیں پتا ہے کہ بار جانے کے لیے امی سے اجازت لینی ہے تو باپ بھی کہے چلو بیٹا پار چلتے ہیں دکان پہ وہ کہیں گے امی سے پوچھ کے آتا وہ ہے باپ کے ساتھ نہیں جاتا جب تک امی سے پوچھ کے نہ آئے اس لیے کہ اسے پتا کہ ابو بھی امی سے پوچھ کے جاتے کمانڈ کہاں چلتی بچے نے کہا نا ابو سے کہ ابو میں کب اتنا بڑا ہوں گا کہ امی سے پوچھے بغیر باہر جا سکوں اس نے کہا بیٹا اتنا بڑا تو بھی میں بھی نہیں ہوا تو بچے کو بھی پتا کہ کمانڈ کہاں سے ملتی وہ بھی آتی ہے وہاں سے لینے آپ کی بات پر اعتبار نہیں کرتا آپ اسے کہیں بھی کہ امی نماز پڑھ رہی بیٹا تم چلے جاؤ وہ نہیں جائے گا اسے پتا ہے. کہ امی فارو ہوگی تو امی سے پوچھ کے جانا ہے وہ آپ بھی ہو گئے چل اللہ رسول کے احکامات کو ماننے کے اور کن حالات میں ان کو پریکٹس کروائی گئی ہے تشدد کیا جا رہا ہے دیکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے یہ کوئی افسانوی بات نہیں یہ کوئی بانو قدسیہ کا ناول نہیں یہ فزیکلی ہوا ہے دیکھتے کولوں پر لٹایا گیا مکے کی زمین اس پر لٹا کر بلال کے سینے پر چٹان رکھ کے اس کے اوپر اتبا کھڑا اور کہا کیا گیا پو ایم تم اپنے ہاتھ باندھ لو کس سے اللہ کے حکم سے رسی سے نہیں بندھے ہوئے مکے والوں کے ہاتھ اللہ کے حکم نے باندھ دیے تھے اور اتنے سخت ماننے کے کہ کوئنوں پہ جل رہا جوابی ہاتھ نہیں اٹھا رہا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغاوت کے لیے کہہ دیتے اور ریوالٹ کی اجازت دے دیتے تو اتبا کے دانت توڑ دیتا بلال اتنی جان تھی بلال میں کیوں نہیں ہوا بلکہ عبد اللہ نے مسود رجحاؤ ایک دفعہ جوابی تھپڑ کسی کو مار دیا تو حضور نے مکے سے نکال دیا فرمایا نکل جاؤ یہاں سے تم صبر نہیں کر سکتے کیا کو ماتھ باندھ کے رکھو جب اتنے سخت حالات میں اللہ کے حکم کو ماننے کی تربیت ہو گئی اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں جو مدنی سورتیں ہیں یس القانخم ریول میں سے ہولی یس الونا کا انل مہید کل یس الونا کا انل اہل کل یس الونا کا ماضائون سے کون کل وہ پوچھتے حکم آتا ہے وہ پوچھتے حکم پوچھ پوچھ کے چلتے سکھ ان کو آدت اللہ رسول کے احکامات لینے اپنی مرضی انہوں نے ڈسٹ بن میں ڈال دی ہوئی اپنی مرضی انہوں نے ڈیلیٹ کر دی اللہ اور رسول کی کمانڈ لے اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ مدینے میں دو نظام قائم ہے وہ ڈنڈے کے زور پر قائم نہیں ہے ہماری تو جو چھلانگ لگتی ہے وہ اسی پہ لگتی ہے کہ کب حکومت بل پاس کرے نافذ ہو اور ٹک ٹکیاں کوڑے مارنے والی جو ہے وہ ہر شہر اور ہر قصبے میں فلور ملز کی طرح لگ جائیں اور روز دو چار آدمیوں کو کوڑے پڑے اور ہم دیکھیں جناب ہے اور پھر اسلام نافذ وہ جو افراد کی محنت تھی جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی چلتی رہی اٹھارہ سو ستاون میں وہ سسٹم جو ہے وہ ختم کیا گیا اس کے بعد انفرادی محنت ہوتی رہی بعد میں چل کے جب نظام کی بات چلی دین کو ہم نے ایز اے ای سسٹم اس کو انٹرپریٹ کیا اس کا ترجمہ ہم نے دین کا نظام کیا اور پھر اس نظام کے لیے ہم باغ دوڑ کرنے لگے فائدہ تو اس کا پتا نہیں ہوا یا نہیں ہوا لیکن نقصان یہ ہوا کہ ہم اپنی ذات سے غافل ہوگے ہم نے اپنی کامیابی نظام کے ساتھ جوڑ دیا وہ درمیان والی بات کو ہم بھول گئے جب تک ہماری ذات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ہم سے اچھے تھے حالانکہ علم ہمارے پاس زیادہ ہے ہمارے گھروں میں کتابیں بہت زیادہ ہیں جتنے بھی جدید معلومات کے ذرائع ہیں جتنے ہمیں مہیا ہمارے باپ دادا کو نہیں تھے لیکن ہماری بنسبت وہ سچے بھی تھے اچھے بھی لوگ پانی میں دودھ ملاتے ہوئے دودھ میں پانی ملاتے ہوئے ڈرتے اب اس کو بزنس کہتے ہیں. لوگ رشوت لیتے ہوئے ڈرتے تھے اور انگلی اٹھتی تھی جو فلاں راشی ہے رشوت لیتا ہے اب وہ فیس ہو گئی ایکسٹرا فیس کوئی اس کو کیا نام دیتا کوئی کیا نام دیتا لیکن اب آنکھ جھکتی نہیں ہے وہ شرمسار نہیں ہے لینے والا پہلے لوگ کرتے تھے تو ڈرتے تھے میں مثال دیا کرتا ہمارے ایک ساتھی تھے تنظیم اسلامی میں بہاڑی کے تھے وہ اپنے گاؤں کے بات بتایا کرتے تھے ان کے گاؤں میں ایک ساتھ ہوتے تھے جیسا دیہات میں ہوتا ہے لوگ باہر پیشاب کرنے جاتے ہیں, پلٹ کے آتے تھے تو وہ بٹوان کرتے ہوئے آتے تھے بوڑھے ٹھہرے اب بھی وہی کرتے اس لیے کہ باہر لوگوں کو یہ کہ جی چالیس قدم چلنا ہے استنجا کرنے سے پہلے تو باتھ کے اندر بھی چل لیتے وہ سب جب واپس گاؤں میں آتے تھے وٹوانی کرتے ہوئے تو رستے میں کوئی سلام دیتا نا ان کو السلام علیکم تو وہ علیکم اسلام نہیں کہتے یہ عربی کا لفظ اور میں اس وقت اس حالت میں نہیں ہوں کہ جواب دوں حالانکہ حرج کوئی نہیں تھی لیکن ان کے یہاں عربی کا اتنا ادب تھا کہ وہ کہتا چاچا جی سلام علیکم وہ آگے سے جواب دیتا پتر مننا ہوا چاچا جی اسلام علیکم پتر مننا ہوا لیکن والے کو سلام نہیں کہتا وہ سلام کو مانتا تھا کہتا تھا مننا ہوا مانتا ہوں بھائی آدے کو مسلام نہیں اس لیے کہ میں اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کتنا ادب تھا کتنا ڈرتا تھا اب لوگ پورے پورے بستے کتابوں کے جس میں عربی کی صورتیں بھی ہوتی ہیں قرآن کی اٹھا کے کچرے کے ڈرام میں نہیں پھینکتے یہ بے خوفی کیوں آ گئی قرآن کے ساتھ اتنے فرینک کیوں ہو گئے ہیں زندگی میں وہ ہم سے اچھے تھے ہم نے اس کو جوڑ لیا ہے اپنی ذات پہ توجہ نہیں دینی کہ میں اپنی ذات پہ آج سے دین اسلام کو نافذ کر دوں شریعت بل پاس کر دوں اور آج سے میں اپنے اوپر اس کو نافذ کرتا ہوں میں آج سے اپنے گھر پر اسلام کو نافذ کرتا ہوں جب تک پارلیمنٹ سائن نہیں کرے گی نہ میرے اوپر آئے گا نہ میرے گھر میں آئے گا نہ بازار میں آئے گا نہ ملک میں آئے گا اور یہ ہم سیاست کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادا ناچے گی اور قیامت کے دن ہم جا کے کہہ دیں گے سرکار اسلام نافذ ہی نہیں کوئی نہیں ہوا ہم کیا کرتے فلان نے روک لیا فلان نے روک لیا فلان کو ہم نے قائل کی اتنی دیر میں فوجی حکومت آ ہمارا اسلام نہیں نافذ یہ کوئی بہانہ نہیں یہ بات اللہ طے کر چکا کہ جس پہ تم عمل کر سکتے ہو تم سے سوال اسی کا ہوگا اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے جہاں جا کے تم مجبور ہو گئے ہو تو اللہ تمہاری مجبوری کو دیکھتے ہوئے وہ پورو ہو رکھے مثالیں قرآن قیمت فرمایا والا اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو لوگوں کے گلام اور لونڈیاں غلاموں کو تو بزنس میں لگا دیتے تھے کوئی ادھر لگا کو ادھر فام کو پانچ سات غلام آتے تھے تو اپنی اپنی کمائی آ کے آقا کے ہاتھ میں دے دیتے تھے اب جو ان کو کھلاتا تھا جو ان کو پلاتا تھا جو ان کو پہناتا تھا وہ وہی پہنتے کھاتے پیتے تھے اس میں سے کسی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتے تھے وہ آکے ان کا کام یہ کہ شام کو اپنی کمائی لا کے اپنے آقا کے ہاتھ پہ دھر دے اب لونڈیاں تو زیادہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی ان سے وہ بدکاری کرواتے تھے اب ابن عبی نے رکھی ہوئی فرمایا والا تک ریح فتح تک مالل بیگا ان آردنا کا اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو تک ری ہوں تو اگر تم نے انہیں مجبور کیا ان آراجنا تحسنن وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تم نے مجبور کر دیا بدکاری کو آکا ہو امیڈیٹ انچارج ہو ہمارے ہاتھ برائی نہیں کرنا چاہتے لیکن چونکہ ہم انچارج ہم کرواتے ہیں. کر لیتے ہمارا ہماری آنکھیں حرام کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم انچارج انہیں حکم یہ ہے کہ یہ تمہارا انچارج ہے تم نے اس کا حکم ماننا ہے وہ اللہ کے حکم کی تابے داری میں ہماری بات مان لیتی ہیں لیکن قیامت کے دن وہ ہم, ہم سے اعلان برات کر دیں گی شاہدار جلوت ہوں بیما کان یا ملون واہ کال جلو لیما شاہد تم آلائی نا کالو انت کا نل اللہ انتقا قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے اللہ میرے ذریعے اس نے یہ کام کیا یہ سرکاری جاسوس لیکن چونکہ امیجیٹ ان چارج ہم ان سے کرواتے اور یہ دو جرم ایک تو خود گنا کرنا ایک خود روزہ نہیں رکھا ہوا اور دوسرا روزے دار بیوی سے پکوا کے کھانا تاکہ وہ تمہیں کوپریٹ کرے اس میں روزہ توڑنے میں اپنے جرم میں اس کو شریک کرنا یہ دو را جرم ہے اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں فائن کرے تو منہ اڑنا تم نے انہیں مجبور کر دیا ممباد اقراہ غفور رحیم اللہ ان کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے بڑا بخنے والا رحم کرنے والا ان کا زنا تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالے گا وہ اللہ کے یہاں پاکداں صاف اگر آپ انفرادی زندگی میں پاک صاف ہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں دن اور رات کی زندگی میں آپ اللہ اور رسول کے احکامات کو فالو کرتے ہیں اور سود سے آپ نہیں بچ سکتے حکومت آپ کو سود کھلا رہی ہے سسٹم آپ کو سود کھلا رہا ہے تو اس بات کی قرآن گارنٹی دیتا کہ اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا اللہ کہ یہاں تم ایسے ہی ہو جیسے تم نہیں کھا رہے شرط ایک ہے بعد اکراہ ہن تم اس سے نفرت کرتے اور تمہیں مجبوراً کروایا جائے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ اتنے پرسنٹ تو ہم مجبوری میں کر رہے ہیں چونکہ اکاؤنٹ بینک میں نہ کھولیں تو تنخواہ نہیں آتی لہذا اب بینک میں اکاؤنٹ کھول لیا تنخواہ آتی ہے تو لہذا اب ہمارے کپڑے تو ویسے بھی بھرے گئے ہیں پلیت ہو ہی گئے ہیں لہذا اب لون بھی لو بینک والوں سے جہاں تک تیری مجبوری ہے وہاں تک معاف ہے جہاں سے تو اس کو مری آ کھانا شروع ہو گیا نا تیری لذا بھی ساتھ شامل ہو گیا وہاں سے تیرا حساب شروع ہو گیا اس بات کو نوٹ کریں ہم انشورنس کے بغیر گاڑی روڈ پہ نہیں لا سکتے نظام ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم سے نہیں پوچھا جائے لیکن لائف انشورنس نظام نہیں ہے تمہارے پاس آپشن ہے کہ تم انکار کر دو نہ کرواؤ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم فیکٹری نہیں لگا سکتے جب تک انشور نہ ہو تم تم سے نہیں پوچھا جائے نظام کروا رہا ہے فَإنَّ اللَّهَ بادیم پابندی لگی ہوئی نماز نہیں پڑھ سکتے تو قیامت کے متبدل نہیں پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں تو جو مر گئے کمسٹ نظام کے اندر رشیا کے اندر ستر سال جنہیں نمازیں نہیں پڑھنے دی انہوں نے باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے نہیں پڑھی انہوں نے اللہ نہیں پوچھے گا کیوں نہیں پوچھے اس کی کیا دلیل نماز ایسی فرض چیز روزہ نہیں کسی نے رکھنے دیا نہیں پوچھے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ النحن میں شاد ربانی ہے من کافارا من بعد ایمان ہی جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد لیکن فوراً اللہ تعالی نے ایکسپشن دی ہے آیت ختم کر کے نہیں دی کہ کہیں دم نہ نکل جائے اس کا جس سے زبردستی کروایا جا رہا پروردگار کسی بات پہ نبی کو ٹوکنا چاہتے ہیں تو پتا میرا نبی بڑا حساس ہے بات شروع کیا تو فرمایا آپ اللہ ان کا لے مزم اللہ نے آپ کو معاف کیا آپ نے ان کو کیوں چھٹی دے دی بات کہاں سے شروع کیا اللہ نے آپ کو معاف کیا من کافارا کفر ہے یہ کفر ہے اللہ کو گالی دینا ہے بتوں کی تعریف کرنا ہے یہ کس سے کروائی گئی ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے امار اس قدر پیارا ہے جس قدر ناک اور آنکھ کے درمیان کی چمڑی پیاری ہوتی یہ بڑی نازک ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بچانے حد تل امکان الا من اوکریہ ہاں جس کو مجبور کیا گیا کفر پر وہ کفر کر لے وہ کل بہ متم ایمان مگر دل اس کا ٹھکا ہوا ایمان میرا رب بڑا اچھا وہ کہتے ہیں تمہارا رب اچھا نہیں ہے گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے کہہ دو رب اچھا نہیں ہے لیکن دل اگر متمن میرا رب اچھا ہے تو وہ دل کو ایڈریس کرتا انہوں نے ان کو پکڑ لیا پانی میں گوتے دے رہے ہیں دبا کے رکھتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہونے والے پھر نکال لیتے ہیں پھر اس بد حواسی میں انہوں نے کہا کہ محمد کے رب کو گالی دو کہو کہ وہ اچھا نہیں ہے اور ہمارے بتوں کی تعریف کرو انہوں نے نکال لے کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور آ فرمایا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے میں کیا کہوں میں تو ہلاک ہو یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امار اگر آئندہ بھی وہ لوگ پکڑ لیں تو ایسا کر لیا تھا. یہ نہیں بات کہ پچھلا جو کیا تھا معاف ہوا آئندہ نہیں کرنا فرمایا امار اگر آئندہ بھی ان کے ہتھی چڑھ جاؤ تو تم اس کو ریپیٹ کر لینا دوہرا لینا اس کو کوئی بات نہیں اللہ نے یہ کہا وہ کالب تو اللہ کے ساتھ کفر کرنا نماز چھوڑنے سے بڑا گنا ہے وہ تو سب کچھ ڈہا جاتا ہے نا کر دیا تو نماز بھی گئی کات بھی گئی ہاتھ بھی گیا سب کچھ الگ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں نفرت ہوا میں بعد اکراہ اگر وہ لونڈیوں اس کی عادی ہو جائیں ڈکت ہو جائیں ان کی رضا شامل ہو جائے تو پھر اللہ غفور پورا ٹائم نہیں لو نفرت کرتی ہوں تو اللہ کے یہاں کم ہیں کتنی بڑی ڈسکاؤنٹ تم جس پہ چل سکتے ہو اس پہ تو چلو نا جہاں حکومت تمہیں نہیں چلنے دی گی فائن اللہ تو فور لیکن جس پہ چل سکتے ہو اس پہ تو چلو کہ ہم دنیاوی خسارے کو برداشت کر لیں لیکن اللہ کے حکم کو نہ چھوڑیں ہمارا ایمان اتنا ہے اللہ پر ہمارا توقل اتنا ہے نہیں ہے دیکھیے ایمان اپنا کام کرتا ہے جس پر آپ کا ایمان ہوتا ہے اس پر آپ کا بھروسہ ہوتا ہے جب وہ بھروسہ ختم ہو جاتا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کا ایمان ختم ہو گیا مادہ پرست جو ہوتا ہے اس کا ایمان مادے پر ہوتا ہے دو بلڈنگیں گری ہیں مادہ پرستوں کی ماں مر گئی اب بڑی تڑہلے کی ایئر لائن ختم ہو گئی گراؤنڈ ہو گئی ایئر فرانس ختم ہو گئی اور پتہ نہیں اور کتنی جائیں گی ہمارا تو حال ہی یہ ہے بڑے بڑے اسٹیبلش ملک ہیں جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں اربوں ڈالر حکومت سے مانگ رہی ہیں کمپنیاں اگر چلانا ہے بے روزگاری کی حد ہو گئی کمپنیاں گراؤنڈ ہوں گے سارا سسٹم پر. ہمارے تینتیس چونتیس جہاز پچیس ہزار آدمی کام کر رہا ہے مادہ پر کا جب ایمان اس کا اعتماد اس کا بھروسہ متزلزل ہو جاتا ہے نا مادے پر تو وہ مر جاتا ہے کولیکس کر جاتا ہے مومن کا بھروسہ جب رب پر ختم ہو جائے تو مومن مر جاتا وہ چلتی پھرتی لاش ہوتی تیرہ اور رب کا تعلق ہی بھروسے کا ہے وہ اللہ فل تو وہ اللہ فتوکل تم مومنین شرط رکھی ہے مومن ہو تو توکل رب پر ہونا چاہیے توکل گیا تو ایمان مانگ گیا یہ لائٹ نہ جلے سارے کہیں بجلی ہے یقین کر لیں گے نہ پنکھا چلے نہ اے سی چلے نہ لائٹ جلے تو لوگ کہتے پھر بجلی ہے نہیں جب بھی کوئی پوچھتا بجلی ہے تو فوراً نظر پنکھے کی طرف جاتی ہے لائٹ کی طرف جاتی ہے جل رہی ہے کہ نہیں جل ایمان کیا ہے ایمان کوئی گردے کی طرح تو نہیں ہے نا سکین میں آ جائے ہر بندہ چیک کر سکتا ایمان ہے کہ نہیں ہے توکل ہے تو ایمان ہے نہیں ہے تو نہیں مانا بلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا ڈھیر ساری مشینیں ادھر ہیں سارا کچھ ادھر ہے سب کچھ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں سب کچھ ادھر ہے بھوک افلاس ادھر لیکن یار اس کائنات میں کوئی اللہ نام کی ہستی ہے کہ کوئی نہیں یہ تو دیکھتے ہو فلاں ملک کس طرف ہے فلاں ملک کس طرف ہے افلا ملک کس طرف ہے فلاں ملک کس طرف ہے کبھی یہ غور کیا کہ اللہ کس طرف ہے بھی آ کے نہیں ہے ہے تو پھر کس سائیڈ میں ہے کیا ایمان ایمان کی حالت یہ اور بوجھ کیا ہے وہ پدی کا میں نے آپ کو مثال دی ہے یہ جو ٹٹیری ہوتی ہے نا ہمارے علاقے میں بارشیں نہ ہوں تو یہ ٹٹیری ٹرک ٹرک کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بارش ہوگی وہ ٹٹیری بول رہی ہے اب پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہوتی بھی ہے کراچی میں کہ نہیں ہوتی اس کے بارے میں یہ روایت ہے دروغبر گردن راوی جناب رات کو جب یہ آرام کرتی ہے سوتی ہے تو یہ پیٹ کے بل سوتی ہے ٹانگے آسمان کی طرف کر کے سوتی ہے الٹی سوتی ہے بھائی دبے رات کو گر گیا تو تھام لوگی ہمارا ایمان تو ہے <تصفح> ٹٹیری والا ٹانگیں کھڑی کی ہوئی پوری دنیا اٹھانی ہم چلتا اپنا ملک نہیں ہے صوبہ نہیں ہے چلانی ساری دنیا پہلے مدینہ چلا کے دکھاؤ نا پھر کیسرو قصہ والے علاقے لے لینا پہلے اپنے یہاں چلا کے تو دکھاؤ ایک چیز بنا کے دکھاؤ وہ آزادیاں جو دنیا کو دینے کی نوید دیتے ہو پہلے اپنے لوگوں کو دے کے تو دکھاؤ نا اپنوں کا گلا گھونٹ ہوا وہ کہتے ہیں دار دانے نہیں ہیں ہمارے پہ آن گئے اپنے لوگوں کا تم نے گلا گونٹا لوگوں کو انسانیت سارے ہوا اور آدم کے بیٹے ہو یہ وحدت انسانیت زیادتی مت کر ایمان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے دور حیات میں جیل کوئی نہیں بنائی اور پولیس کوئی نہیں بنائی ایسی بات نہیں ہے کہ جیل کا کنسپٹ جو ہے وہ حضور کو پتا نہیں بہت بعد کی یہ دریافت ہے قرآن میں جیل کا ذکر ہے یوسف علیہ السلام کہاں گئے جنا کال جن اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لا من ترین میرے سوا اگر کسی کو تونے الہ بنایا تو میں جیل میں ڈال دوں گا لیکن حضور نے جیل کوئی نہیں بنائی اور پولیس کو نہیں بنائی وہ سوسائٹی بنا دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سوسائٹی میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے والا باہر رہتے ہوئے بھی جیل میں ہوتا تھا کھلی سزا میں ہوتا تھا اس کی جان اپنے بدن کے اندر تنگ ہو جاتی دور دور کے آتا تھا اللہ معاف کرتا آپ اندازہ کریں جب وہ تین اصحاب جو غزل تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ان سے کلام سلام نہ کرے وہ جیل میں چلے گئے اپنی بیوی نہیں بولتی باپ نہیں بولتا بھائی نہیں بولتا بیٹا نہیں بولتا سلام کرتے منہ پھیر لیتے چچادھ بھائی جو ان کا لنگوٹیا یار بھی تھا یہ جو ہم عمر ہوتے ہیں کلاس فیلوز ہوتے ہیں یہ خون کے رشتوں کے ساتھ سا یہ جو ہم ہمری والا رشتہ ہوتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے اب بھی اگر ہمارا وہ کلاس فیلو ہمیں مل جائے تو ہم اپنے سارے یہ ٹوپیاں شوپیاں طرف رکھ کے تو وہی کالج کے زمانے میں چلے جاتے ہیں پیچھے فلاں کا سناؤ کیا ہوا پھر فلاں کا سناؤ کیا ہوا پھر چاندی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہاں ہوئی کیا ہو رہا ہے وہ جو جس کے ساتھ ہم سیکرٹ شیئر کرتے ہیں وہ رات جو اپنے باپ کو بھی نہیں بتاتے بھائی کو بھی نہیں بتاتے ہم ان کے ساتھ تبادلہ کرتے ہوں وہ چچا زاد بھائی ہے با کی دیوار پھلان کر گئے اس کو اور اس کو اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تمہیں پتا ہے میں اور اللہ اور رسول کا کتنا تابع دار اور وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے تم تابع دار ہو قرآن نقشہ کہتا ہے وہ علس صلاد اللہ دین خلے پھو باقت علیہ رحبت زمین اپنی وسط کے باوجود ان پر تنگ ہو باقت باقت علیہ مل اردو بیمار رحبت بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے وہ باقت علیہ ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی چین نہیں آ رہا وزا کام انسو سم وزن اللہ مل جمین اللہ اللہ اور انہیں پتہ لگ گیا کہ ایک ہی دربار سے ہمیں چھٹی مل سکتی ہے ہمیں آزادی میں اب نہ باپ باپ رہا ہے نہ بیوی بیوی بی رہی ہے نہ بھائی بھائی رہا ہے جب تک رب معاف نہیں کرے گا معاشرے میں کوئی سلام نہ کرے گا نہ سلام کا جواب دے گا جیل بن گئی ہے کہ نہیں بنے جیلوں کی ضرورت کیوں پڑی ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے اس سوسائٹی کے لیے کہ جس میں سوسائٹی ہے چند سالوں کی بات ہے گاؤں میں پتا چلتا تھا نا کسی سے کوئی خرابی ہو گئی ہے تو چند آدمی بیٹھ کے کہتے تھے اکا پانی بند جی. اب وہ کنویں پہ پانی نہیں بھر سکتا کسی کے بیاہ شادی نکاح میں نہیں جا سکتا جدر سے گزرتا تھا نیچی کر آسے گزر جاتا جیسے پلیت بندہ گزرتا میں نے برا کام کیا سوسائٹی نے میرا اکا پانی بند کیا ہو نہ کسی مجلس میں مجھے بلاتے ہیں نہ میں پنچایت میں بیٹھنے کے قابل ہوں وہ دور دور کے منتیں کر کے کہتا تھا میرے بات کی بھی تو بائندہ نہیں کرو اب تو سوسائٹی ایسے آدمیوں کو ایسے ہزم کر لیتی ہے کہ وہ فخر کرتے ہیں کہ برا کام کیا یہ چینجز ود یہ بیس تیس سال کی بات ہے تیس بھی بہت ہے بیس سال کی بات ہے ہم جو جو ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں برائیاں ہمارے اندر اسٹیبلش ہو ہم اس سے آگاہ ہیں یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں پرانے حکیم فرماتا ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ کسی پر جھوٹا الزام لگا دے اس کی شہادت کو مت کرو یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ عمر قید بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں نکام ہے جی ان کا نام لکھ لو یار نہیں ان کا نہیں لکھنا یہ فاسک کہیں رجسٹری کروانی ہے بھائی ان کا نام نہیں ان کا نام نہیں لکھا جا سکتا ان کی گواہی بہن وہ بندہ نکو بن جاتا تھا بندے کا اس کا سیلف ختم ہو جاتا تھا میں کہیں گواہ نہیں بن سکتا بہت بڑی سزا ہے ولا تق وحم شہادا ان کی گواہی کو بول مات کرو آئندہ دوسرے بہتان کا نام سن کر کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ پہلے تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ ہماری گواہی جو ہے وہ بین ہو جائے وہ ڈس ہانر ہو جائے اسلام نے کیا سزا دی خلیفہ ہے ترک خلیفہ ہے میں نام ہارا ہے نکل رہا ہے ایک مقدمہ آیا قاضی کی عدالت میں خلیفہ اس میں تھا اب وہ پیچھے چل رہا ہے دوسرا پیج بھی کھلا ہوا اس کا نام ڈھونڈ رہا ہے خلیفہ گواہ تھا اس کی طرف عدالت میں آیا کاضی خلیفہ خود بھی نیک آدمی تھا اور منصف تھا اس کے نام پر ہمارے یہاں ایک ولی اللہ کا نام بھی ہے بڑا مشہور وہ آ نہیں رہ گواہی کے لیے خلیفہ آیا اور اس قاضی نے خلیفہ کی گواہی رد کر آپ کی گواہی قبول نہیں کہی ٹھیک خلیفہ کیونکہ خود بھی منصف تھا نہ اس نے اس چیز کو پسند کیا ہمارے یہاں بہت برائی ہوگی لیکن آپ کو پتا ہے کہ مغلوں کے دور میں بھی قاضی حاکم کو بلا لیتا تھا اپنی عدالت میاں صاحب کی طرح حملہ نہیں کرواتا پیش ہو جاتا مانتا تھا فیصلے اس نے کہا میں آپ کے فیصلے کو مانتا ہوں لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ میری گواہی رد کیوں کی گئی اب خلیفہ میں ایک کمزوری تھی وہ جماعت کی نماز میں سست پڑھتا تھا جماعت ان کو مس کر دیتا تھا خلیفہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو شخص جماعت کی پیروی نہیں کرتا جماعت کی پابندی نہیں کرتا وہ فاسق اور فاسق کی گواہی رہتی اس کے بعد توبہ کی اس خلیفہ نے اور پابندی کے ساتھ وہ جماعت میں شریک ہونے تو فرمان کی گوائی مت قبول کرو بہت بڑی سزا ہے جیل بنانے کی کیا ضرورت وہ بندہ محلے میں رہتے ہوئے جیل میں جب اللہ, اللہ, اللہ نے سمجھ لیا کہ ان کی جان نکلنے لگی ہے تم متاب علیہم تو اب جب وہ گرا کھل گئی اور اللہ نے معاف کر دیا تو آپ اندازہ کریں کہ مدینے والوں کو محبت کتنی تھی مگر اللہ کے حکم کی پابندی کتنی تھی کہ جب حضور کے یہاں سے یہ اعلان ہوا کہ ان کو معافی مل گئی ہے فجر کی نماز پڑھ کے ابھی اندھیرا تھا تو صحابی اپنی جوتیاں اٹھا کے پہن کے نہیں جوتیاں اٹھا کے بھاگے ہیں کہ ان کو جا کے بتائیں کہ وہ پابندی ختم ہو گئی سب سے پہلے میں جا کے مبارکباد عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دورے ہیں اب وہ بکر صدیق دوڑ نہیں سکتے تھے وہ پہاڑی پہ چار کے وہاں سے آواز ماری ہے بچر یا مالک اور عمر سے پہلے ان کی آواز پہنچی ہے مالک تک وہ چھت پہ سوئے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے نماز پڑھی ہوگی پریشان بیٹھے ہوگی وہ جب انہوں نے سنا تو انہیں پتا چل گیا کہ ہمارے بارے میں کوئی حکم آئی بشارت لے کر جو بندہ پہلے پہنچا ان کے پاس کپڑے کوئی نہیں تھے وہ جو پہنا ہوا تھا اوپر کا وہ کمیز وہ اتار کے اس کو دے دی اس کے صدقے میں یہ عربوں میں رواج تھا ان کے اندر بہت اچھی عادتیں تھیں ہم جتنا برا سمجھتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی عادتوں کو سوشل عادتیں جو ہماری اب ہو گئی ہیں تھری پیس سوٹ کے اندر اس سمیت ہم جو سمجھتے ہیں کہ بڑے سولہ لوگ ہیں یہ آدتیں لکھ لیں اور ان کے زمانے کی آدتیں لکھ لیں پتا چلے گا کہ تاریخ ترین دور میں تو ہم جی رہے ہیں ان کے اندر بڑی اچھی آدتیں بھی جھوٹ یار جو آج کل بزنس بن گیا ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتا وہ وکیل نہیں ہو سکتا وہ دکان بند کر دے پھر جوٹ بزنس بن گیا روٹین ہو گئی ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے کیسر کے دربار میں کھڑا ہے سوال ہو رہے ہیں کسی سوال کا غلط جواب دے کر حضور کے بارے میں ڈس انفارمیشن پھیلا سکتا تھا وہ بھی ہم یہ سیاست سمجھتے ہیں. یہ ڈس انفارمیشن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم دشمن کے بارے میں جھوٹ بولیں نہیں ہمارے اندر یہ کوالیفکیشن ہونی چاہیے کہ ہماری خبر کو کوئی رد نہ کرے اتنا اعتماد ہو ہماری خبر کہ انہوں نے جھوٹ کبھی نہیں آپ کو ہے عمران خان کی اپیل کبھی بھی امپائر رد نہیں کرتا تھا اسے پتہ تھا کہ یہ مونگیا کی طرح جھوٹی اپیل نہیں کرتا ہے یہ فلوا واقع ہوتی ہے ہوتا ہے الفی ڈبلی تو اپیل کرتا کریڈیبلٹی ہو ہماری جھوٹ بزنس بن گئے اسے پتا تھا انفارمیشن پھیلا تو بہت بڑی کامیابی ہے لیکن ہر سوال کا جواب اور الفاظ ہے ابو سفیان کے رہیک المختوم جو لیٹسٹ کتاب ہے سیرت بہت اچھی کتاب ہے اس کے ایک لاکھ ریال کا گالبن ایوارڈ بھی ملا پوری دنیا کی کتابیں عربوں میں انہوں نے عربی میں لکھی تھی یہ کتاب اجمی ہے ہندوستان کے ہیں وہ مبارک پوری ہے سفی الرحمان مبارک پوری صاحب عربوں کے مقابلے میں اجمی لے کے گیا ہے انعام سیرت کی کتابوں میں سب سے بہترین ابو سفیان کے الفاظ دیکھے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میرا ہر جواب ہمارے گلے میں پندے کو تنگ کر رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریڈیبلٹی بڑھ رہی ہے ان کی شان بڑھ رہی ہے ان پر بھروسہ بڑھ رہا ہے لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے ایک ہم ہے یار ابھی وزو بھی نہیں ٹوٹتا ہمارا جھوٹ شروع کر دیتے اسی وضو میں نماز بھی پڑھتے ہیں کیا ہوا یہ سوشل ویلیوز کہاں گئی ہیں یہ تو حکومت نہیں بنائے گی یہ تو ہم نے بنانی ہے میرے منہ پہ آ کے زبان کوئی حکومت نے نہ تو نہیں ڈالنی اسی زبان نے سچ بولنا ہے اسی زبان نے جھوٹ بولنا ہے ہم نظام کے چکر میں انفرادی تربیت کو بھول گئے سوشل ویلیوز کہاں چلی گئی ہم کیوں اتنے دگا باز ہو گئے کبھی غور کی ہم کیوں نکلی دوائیاں بناتے ہیں ہم کیوں دو نمبر چیزیں بناتے ہیں اس لیے کہ ایمان کمزور ہو گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو حکومت بل پاس کرے گی تو جیسے کوٹے میں کسی زمانے میں ڈپوں سے چینی ملا کرتے اسی طرح ایمان بھی ملے گا ہمیں تو مضبوط ہو جائے ان حالات میں ایمان اگر اسلام تمہارے اوپر نافذ ہو گیا تو حال وہ ہوگا کہ امیر المومنین رہ جائیں گے مومنین سارے بھاگ جائیں گے سوشل ویلیوز وہ دیوارے ہیں جس پر اسلام کے قوانین کی چھت پڑ ہے ہی نہیں سوشل ویلو مسلمان سے معاملہ کرنے والا کوئی زمانہ تھا میں نے ارج کیا پہلے بھی ارض کر چکا ہوں یہ بات کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کفار پر یہ پابندی لگا دیتی کہ وہ مسلمانوں سے الگ لباس پہنے یا اگر وہی لباس پہنتے ہیں تو ایک, ایک ایکسٹرا پٹی باندھ لیں تاکہ پتا چلے کہ یہ بندہ غیر مسلم ہے اور اگر کوئی اس کے ساتھ معاہدہ بغیرہ کرنا چاہتا ہے سودا کرنا چاہتا ہے کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے تو تاکہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لے اس کی زبان پر بھروسہ نہ کر دے کہیں مسلمان سمجھ گیا بعد میں یہ کہ جی میں نے تو اس کا کندورا دیکھا میں نے اس کا ماما دیکھا داڑھی بھی اسی طرح ہوتی تھی اس زمانے کے لوگوں کی کپڑے بھی ایک ہی جیسے ہوتے تھے اور پگڑی بھی ایک ہی جیسی وہ باندھا کرتے تھے ایک ہی جیسا لباس ہوتا تھا میں مسلمان سمجھ کے توکھا خا کھا گا جی میں نے اس لیے نہیں لکھوایا نہیں پتہ چلنا چاہیے یہ کافر ہے اور اگر وہ احتیاطی تدابیر کرنا چاہتا ہے تو وہ کروا لے ہاں مسلمان کی زبان جو ہے ابو عبیدہ بن الجدہ رضی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کا ماسرا کر لیا تو رومی کمانڈر جس کی سر کی قیمت لگی ہوئی تھی ایک عام سپاہی کو پکڑ کے کہتا ہوں مجھے امان دو تو وہ سپاہی اس کو امان دے دیتا تم میری امان میں ہو تمہیں امن دے دی۔ جب وہ پکڑ کر قیدی اکٹھے کیے گئے تو پتہ چلا یہ تو وہ کمانڈر ہے جس نے اتنے مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کیا ہوا اور اس کے تو سر کی قیمت لگی ہوئی کہا گا کہ یہ تو پکڑ لو اور اسے اڑاد اس کی گردن اس نے کہا جی میں امان میں ہوں کس نے امان دیے جی اس نے بدوس سپائی ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ کالانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا امان دیا ہوا اسٹیٹ بھی اس کو امانت دیتی ہے وہ امان میں امن میں لہذا ہم اون کرتے ہیں اس کے فیصلے مسلمان نے اس کو امن دیا ٹھیک فیصلے کو قبول کریں تمہاری وہ قیمت کدھر گئی ہے آج کیوں گم آدھی سوشل ویلیوز ذاتی اقدار یہ اوپر سے نہیں آئیں گی ڈنڈے سے نہیں آئیں گی ان کا تعلق ایمان کے ساتھ لہٰذا اس پر توجہ دیں اس کا انتظار نہ کریں پتہ نہیں کب آئے گا آئے گا نہیں آئے گا ہم مر جائیں گے تو قیامت کے دن یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ حکومت نے نافذ نہیں کیا تو بھی ایک حکومت تھا کلو کم تو بھی حکمران تھا جہاں تو تاکہ تھا وہاں کیا نافذ کیا تو, نے تو نے اپنے گھر میں کیا نافذ کیا دی بچوں پر کیا نافذ کیا ہوا ہے اپنے اوپر کیا نافذ کیا ہوا ہے کلو حکم رائن و کلو رائے واک دعوانا الحمدللہ رب اربل